بھائی بٹائے بتائے جی فرض کی قضاء ہو سکتی ہے واجب کی قضاء نہیں ہو سکتی بھائی کا بھائیوں نے بہت سے فرق بتائے ہیں ایک ہوتے ہیں کسی عبادت کے اندر فرائض کس عبادت میں یہ چیزیں فرض ہیں یہ چیزیں واجب ہیں نہ ان کی بات نہیں کر رہا نہ سوال اس بارے میں ہے سوال یہ ہے کہ حد کو حج فرد ہے یہ واجب ہے یہ بتائیں کچھ کہہ رہے ہیں فرد ہے کچھ کہہ رہے ہیں واجب ہے میں کن کی بات مانوں میرے بھائی گزارش یہ ہے سنیے گا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے فرد اور واجب میں فرق کیا ہے اور پاک و ہند میں علماء کے نام عام طور پہ اس میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فرد وہ عبادت ہے فرد وہ چیز ہے جس کے کرنے کا آرڈر اللہ نے دیا ہے اور واجب وہ چیز ہے جس کا آرڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور دیگر کئی علماء کے نام اس فرق کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ آرڈر دیتے ہیں تو وہ فرد بھی ہے واجب بھی ہے دونوں ایک ہی چیزیں اور نبی علیہ السلام جب کسی چیز کے ضروری ہونے کا آرڈر دیتے ہیں تو اللہ کے کی سو کیا آرڈر آپ کی طرف سے دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دیتے ہیں اللہ کی طرف سے پھر دلات کیا دلات فرق ہوا نبی علیہ السلط اسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آپ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ فرد اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ امنی اوتی تل کتاب و مطلح ابو دعود شریف کی حدیث ہے پیاری حبیب نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور اس چیزی ایک چیز اور بھی دی ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں حاج فرد بھی ہے واجب بھی ہے جو چیز اللہ کے رسول ضروری کرار دیں وہ واجب بھی ہے فرد بھی ہے جو چیز اللہ ضروری کرار دیں وہ فرد بھی ہے واجب بھی ہے بھائی کہتے ہیں وکوف عرفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی پہ بیٹھ کر وقوف ثابت ہے تو عرفات میں کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں وقوف کی کیا دلیل ہے بیٹھ کر دعا مانگنا افضل ہوا یا کھڑے ہو کر جی میرے بھائی کیا افضل ہوا پہلے نمبر پہ بھائی کی بات بالکل صحیح ہے کہ نبی علی السلام نے مدان عرفات میں خطبہ دینے کے بعد جو وقوف کیا ہے وہ آپ نے اونٹنی پہ کیا ہے اور اونٹنی پہ آپ کھڑے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے اب ہمارے لیے کیا افضل ہے جی ایک تو یہ یاد رہے کہ نبی علیہ علی اونٹنی پہ تھے اس کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی تھا کہ آپ قائد تھے آپ لیڈر تھے آپ نبی تھے آپ پیشوا تھے دنیا آپ کو دیکھ رہی تھی اگر آپ اونٹی کے بغیر ہوتے دنیا کیسے آپ کو دیکھتی تو اس لیے آپ کا اونٹنی پہ بیٹھنا زیادہ بہتر تھا میں اور آپ کیا کریں ہم نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اپنی سواری گاڑی بس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں بیٹھ کر بھی لیکن بہتر یہ ہوگا کہ بیٹھ کر کریں ایک تو اس لیے کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کی ہے دوسرے نمبر پہ جب آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ تا دیر اچھی دعا کر سکیں گے اچھی عبادت کر سکیں گے کھڑے ہو کر کریں گے تو جلدی ہمت ہار جائیں گے اس لیے اپنی توانائی کو ذرا سیو رکھیں دعا آپ نے پانچ منٹ کے لیے نہیں کرنی نبی علی سلاد نے دعا کب تک کی ہے جی خطبہ وغیرہ دیا نمازیں پڑھی اس کے بعد سے آپ نے دعائیں شروع کر اور سورج غروب ہونے تک آپ دعائیں کرتے رہے چار گھنٹے کم از کم آپ نے دعائیں کی اس لیے میرے بھائی نبی علی السلط اسلام کے اس کو اپنائیں ان چکروں سے نکلے باہر وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہانیاں کہ فلاں علاقے میں پیر صاحب تھے جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں اور آپ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ واہ جی واہ اور نہیں میرے بھائی حقیقت پسند بنے نبی علی اللہۃسلام نے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی ہے کسی سے ابھی نے کام کیا ہو یہ عجیب و غریب الٹی سیدھے حرکت وہ نہیں کرتے تھے نبی علیم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ دو ٹانگیں اللہ نے دیا اور ایک باندھ لی میں اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں بلکہ آپ کی صورتحال یہ تھی کہ بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے آپ مسجد نبی میں آئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ رسی لٹکی ہوئی ہے صاحب کیا لڑکا ہوا ہے <سؤال> زرگوں سے بھی پوچھیں کیا لڑکا ہوا ہے رسی لٹکی ہوئی رسی ایک سٹون سے لے کے دوسرے استون تک آپ نے کہا بھی رسی لٹکی ہوئی ہے کہا دی یہ جناب زہلم لڑکائی ہے رات کو قیام کرتی ہیں تجدید پڑھتی ہیں عبادت کرتی ہیں جب تھک جاتی ہے تو رسی کا سہارا لے لیتی ہیں آپ نے فرمایا رسی کو کھول دو جب تک ہمت ہو عبادت کرو اور جب ہمت نہ ہو تو نیند پوری کرو نفل عبادت ہے نا نفل عبادت میں دھکا نہیں ہے تو یہ انداز ہے میرے بھائی شریعت میں اب یہ کہانیاں سن کر سبحان اللہ کہنا بند کر دیں آپ آپ کا بھی بڑا کردار ہے مولویوں کو خراب کرنے میں جب مولوی ایسی جگو گئی تو ہمیاں بیان کرتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ نے کنویں میں الٹا لٹک کر اللہ کی عبادت کیا آپ آگے سے جب کہتے ہیں سبحان اللہ مولی صاحب کو جوش آتا کہتے ہیں دو کہانیاں اور سنانی چاہیے اور اگر آپ یہ کہیں مولی صاحب ایسا کوئی کام اللہ کے کا رسول نے تو نہیں کیا صحابہ کے نے تو نہیں کیا جو سب سے زیادہ نیک تھے تو یہ کہاں سے چیزیں آ گئیں یہ عیسائیوں والے طریقے ہندوؤں والے طریقے کہاں سے آ گئے تو برحال میدان عرفات میں آپ عقل مندی کا مظاہرہ کریں چار پانچ گھنٹے مسلسل عبادت کرنی ہے اور اس کے لیے بیٹھ کر دعا کرنا آپ کے لیے مناسب ہوگا بیٹھ کر تھک گئے کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں کوئی بات نہیں لیکن مسلسل کھڑے رہیں گے تو پھر آپ تھک جائیں گے ہمت جلدی آ جائیں گے اور یہ قیمتی ترین دن ہے آپ کے حد میں کون سا دن میدان عرفات عرفات کا دن قیمتی ترین دن ہوگا آپ کے لحاظ سے آگے بھائی مشر خیب میں نماز کی فضیلت کیا ہے مجر خیب میں بہت سے انبیاء کلام نے نماز پڑھی ہے اور آپ کا یہ انداز ایسا ہے جیسے آپ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ مجر خیب میں ہو سکے تو نماز پڑھ لی جائے اور وہاں نماز پڑھیں گے تو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ایک دنیا وہاں ہوگی اور اتنے لوگوں کے ساتھ مل کر جب نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا جتنی جماعت بڑی ہو جماعت کا ثواب اسی قدر زیادہ ہوا کرتا ہے لیکن اگر آپ مسجد خیب میں نہیں جا پاتے مسجد خیب آپ کے خیمے سے ہو سکتا ہے دور ہو تو آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام تلمدی روایت کرتے ہیں نبی علیہ علیس سے کہ آپ مجھے خیب میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں کس کی بات کر رہا ہوں صاحب جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں فجر کی نماز پڑھائی آپ نے نماز کے بعد آپ نے دیکھا دو آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے نماز میں شامل نہیں ہوئے آپ نے کہا ان کو لے کر آؤ جی لایا گیا آپ نے پوچھا ماں مانا آ کو ماں تم لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر نماز کیوں نہیں پڑھی کہنے لگے کہ ہم نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تھی اور مینا میں گھر ہوتے ہیں تو عالم اس سے مراد مینا میں خیمے ہیں تو کہتے ہم نماز پڑھ کر آئے ہیں تو نبی علی سنام نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا جب اپنے گھر میں نماز پڑھ, پڑھ کر مسجد میں آؤ اور مسجد میں جماعت ہو تو جماعت میں شامل ہو جاؤ یہ دوسری نماز تمہارے لیے نفل بن جائے گی دوسری نماز کیا بن جائے گی دوسری نماز کیا بن جائے گی پہلی نماز کے گار میں جو پڑھ کر رہے تھے کون سی نماز تھی فجر کے بعد نفل پڑھنے جائے تو اللہ کے سور تو کہہ رہے ہیں اللہ کے سور تو فرما رہے ہیں جب گارویں نماز پڑھ کر آؤ مسجد میں جماعت قیم ہو جائے تو جماعت میں شامل ہو جاؤ یہ دوسری دو تمہاری نفل بن جائے گی اس سے پتا چلا مخرو اوقات میں وہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے فدر کے بعد فدر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں فدر کے بعد تحید المسجد کی دورفتے پڑھ سکتے ہیں فدر کے بعد الزو کی درختیں پڑھ سکتے ہیں لیکن عام نفل مخلو اوقات میں مملوع اوقات میں مم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بیٹھ دیں, بیٹھ دیں. جب تک پین نہیں ہے بیٹھ جائے اللہ آپ کو ذہ خیر دے آپ بزرگ کھڑے ہو گیا تھے بڑے بزرگ ہیں ان کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں لیکن آئندہ سوال لکھ کر بھیجیے کہتے ہیں کہ فرض نمازیں جو کدا ہو جائیں وہ آپ مکلو کا پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی فرض نماز تو بڑی چیز ہے میں سنتے کہہ رہا ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں فدر سے پہلے کی سنتے فدر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور فدر کے بعد آپ کو یاد آیا کہ رات تو میں عشاء سے پہلے ہی سو گیا تھا عشاء کی نماز تو رہ گئی ہے تو یہ فرض نماز جو فوت ہو گئی ہے کدا ہو گئی ہے فدر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں فرض نمازیں جو فوت ہو گئی ہیں وہ آپ مکرو اوقات میں پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے مثال دی ہے جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں میں اس سے نہیں آنا چاہ رہا فی آپ پوچھنا چاہتے ہیں بیس سال کی نمازیں میں اس کی مثال نہیں دے رہا فی الحال ٹھیک ہے لیکن میں عام اصول بتا رہا ہوں کہ مکرو اوقات میں ممنوع اوقات میں کدا نمازیں چاہے وہ سنتے ہوں چاہے فرد نمازیں ہوں چاہے بترو آپ پڑھ سکتے ہیں سوال لکھ کر سوال لکھ کر میرے بھائی اگلا بھائی کا سوال یہ ہے کیا حد کی قربانی کا گوشت کھانا سنت اور افضل ہے کیوں نبی علی الات و اسلام کی حدیث کیا ہے جناب جابر کیا فرماتے ہیں اس حدیث میں جو طویل ترین حدیث انہوں نے روایت کی ہے جو امام مسلم وغیرہ نے اپنی اپنی کتب میں درج کی ہے کہ نبی علی السلاط و نے حد کے موقع پہ کتنی قربانیاں کی تھیں جی سو ان میں سے کتنے جانور آپ نے ہاتھ سے کیے تھے 63. جی؟ दे दे दे दे दे اور کتنے جناب علی نے کیے تھے باقی جناب علی نے کیے تھے اب نبی علیم نے جناب علی وغیرہ کو حکم دیا کہ جتنے بھی میں نے اونٹ زبا کیے ہیں یا کروائے ہیں ہر اونٹ میں سے کچھ نہ کچھ گوشت لیا جائے اور اسے ہڈیا پہ رکھا جائے رکھا گیا تو پھر آپ نے وہ گوشت ناول فرمایا کھایا تو قربانی کا گوشت خود کھانا یہ سنت ہے اور افضل ہے بہتر ہے لیکن یہ تب جب آپ یہ کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو موجودہ جو حد ہے اس حد میں اپنی قربانی خود کرنا اور اس کا گوشت کھانا آسان نہیں ہے الا یہ کہ کسی کے عزیز رشتے دار مکہ میں رہتے ہوں تو وہ اپنے گھر میں قربانی کریں اور آپ وہاں پہنچ کے چھری پھیر دیں اور پھر گوشت کھا لیں تو الگ بات ہے ورنہ اس سنت پہ عمل کرتے کرتے مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ کئی واجب نہ چھوڑ دیں سنت پہ عمل کرتے کرتے مجھے خطرہ کیا ہے آپ کے کئی واجب ہی نہ چھوڑ دیں اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے ورنہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ کی قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ کھائیں اور باقی غریبوں فکیلوں مشکلوں میں تقسیم کر دیں نبی علیہ اصلاح وسلام نے اپنی قربانیوں کا کچھ نہ کچھ گوشت ناول فرمایا تھا کھایا تھا میں ران ہوں کہ یہ بھائی سوال لے کر آئے ہیں کمپیوٹر سے لکھے ہوئے ہیں پرنٹ ہیں یہ کب لکھے ہیں انہوں نے ان کو کل سے پتا چل گیا تھا کیا سونا جی یہ بھائی کہہ رہے ہیں جی حضلفہ میں رات قیام کے دوران نمازیں مغرب اور عشاء ایک اذان اور دو کاموں سے ادا کی جائیں گی یا ایک اذان اور ایک ہی کام سے ہمیں حد کی کلاسز میں بتایا گیا تھا کہ دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک ہی کام سے ادا کی جائیں گی نیز کیا بھیتر بھی اس رات پڑھنے ہیں یا نہیں میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ ساد اسلام نے میدانِ الفاظ میں زور اثر کی نمازیں اور میزان مظلفا میں مغرب پشا کی نوادی ایک ازان لیکن دو اکامتوں کے ساتھ ادا کی ہیں ایک ازان اور کتنی اکامتیں دو, دو اکامتوں کے ساتھ ادا کی ہیں اکامت ایک نہیں ہوگی کے بعد بھائی کا سوال ہے کیا بھیتر بھی اس رات پڑھنے ہیں یا نہیں میرے بھائی نبی علی اسات اسلام کے بارے میں صحابہ صحاب نے بتایا ہے کہ اس رات آپ نے نفل ادا نہیں کیے راتی رات بزرح بزرح بزرح بزرح والی رات آپ جلدی سو گئے تھے اچھا عجیب بات ہے کہ شیطان بڑا تیز ہے شیطان کیا ہے جس رات اللہ کے رسول نے عبادت کی ہے اس رات وہ ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا اور جس رات اللہ کے رسول نے عبادت نہیں کی نیند پوری کی ہے اس رات کہتا کہ شیتان آج عبادت کر لو رمضان کی آخری دس راتیں نبی علیہ السلام خود بھی بیدار رہے گھر والوں کو بھی بیدار رکھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ راتیں ہم گزار دیتے ہیں شاپنگ میں بچوں کے جوتے کپڑے بیگم کی چوڑیاں خریدنے میں ایسے ہی عائشہ اور بیگم صاحبہ سلائی میں اچھا جی جب مضلفہ کی رات آتی ہے جس رات صحابہ کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نفل ادا نہیں کیے آپ جلدی سے سو گئے اس رات لوگ جن آپ کتابیں کھول کے لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں ان کے میں دیکھ لیجئے گا شیطان کی فل کوشش یہ ہے کہ انسان عبادت نہ کرے اور اگر کرے تو کم از کم اللہ کے سرخ کے طریقے کے مطابق نہ کرے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی محنت رائے گاہ چلی جائے ضائع چلی جائے بارفا کی راہ سنت کیا ہے کہ جلدی آپ نفل نہ پڑیں اب سوال یہ ہے کہ کیا بطر بھی نہیں پڑیں گے ہاں جی مطلب واجب ہیں کہ نفل ہیں بھائیوں کے نزدیک تو واجب ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ وطر کی نماز سنت ہے نفل ہے واجب نہیں ہے اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے جناب علی کہتے ہیں کون کہتے ہیں جناب یہ بھی کہنا کہ وہ ابھی کہہ رہے تھے وہاں پہ کون کہتے ہیں جناب جناب علی کہتے ہیں روایت ہے کہ کی نماز یہ سنت ہے نبی علیہ کی سنت ہے یہ فرض نہیں ہے تو یہ سنت نماز ہے نفل نماز ہے اس کے باوجود صحیح بات یہ ہے کہ وطر کی نماز مزلفہ کی رات ادا کی جائے گی کیونکہ وطر کی نماز اور فدر کی دو سنتے نبی علی صلی اللہ علیہ علیم ترک نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے اس لیے وطر کی نماز نہ کی جائے اور تحجد کی نماز نہ کرنے کی بجائے نیند پوری کی جائے آپ نے یہی کچھ کیا تھا کیونکہ مدلفہ کے بعد جو آگے دن آ رہا ہے اس دن بہت سے کام آپ نے کرنے کیا کرنا آپ لیں نمبر ایک قربانی کرنی نمبر تین کٹوانے کی صحیح کرنی اور پھر ملا میں واپس بھی آنا ہے سب اس لیے مزلفہ کی رات آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سوتے ہوئے گزاریں جاگنے سے اجتناب کریں اچھا یہ جی بھائی کا سوال آ گیا جی ہاتھ کی قصر نمازوں میں بھی جواب دے دی میرے بھائی نبی علیہ السلاط اسلام نے ہاتھ میں نمازیں قصر ادا کی ہیں کیسے نماز ادا کی آپ نے قصر ادا کی ہیں آپ نے آٹھ تاریخ کو آپ میں آئے تو آپ نے زہر اصر مغرب عشاء فجر یہ پانچ دن بعدیں اپنے اپنے ڈیم پہ ادا کی لیکن زہر کی دو رکھتے اثر کی دو رکھتے عشاء کی دو رکھتے ادا کی یہ کون سی تاریخ تھی بولیے آٹھ تاریخ تھی آج سب لگتا ہے مجھے آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں یہ آٹھ تاریخ تھی نو کو آپ پہنچ گیا کہاں دو رقت کو کے مغرب عشاء کی نمازیں آپ نے مغرب کی تین رقطے ادا کی اور عشاء کی دو ادا کی اگلے دن آپ مینار پہنچ گئے دس تاریخ شروع ہو گئی دس گیارہ بارہ کو بھی بلکہ تیرہ تک آپ مینا میں رہے تھے آپ نمازیں قصر پڑھتے رہے لیکن اپنے اپنے ٹائم پہ ادا کرتے رہے اب حج میں نمازیں قصر کیوں کی جائیں گی اور حج میں میں نمازیں الفاظ جمع کیوں کی جائیں گی مزلبہ میں جمع کیوں کی جائیں گی کیا اس لیے کہ کیا مسافر ہیں نہیں حج میں جمع اور قصر کا تعلق صبر سے نہیں ہے حج سے ہے کیسے ہے الفاظ میں یاد رکھیے گا کیسے تعلق ہے اس کا حج حاج ہر ہادی ہاتھ کے دوران حاشت دوران یہ چالیس دن نہیں ہے وہ چار پانچ دن کی بات کر رہا ہوں ہر ہاتھ یہ کے دوران نماز کسر کرے گا اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسافر ہے اس وجہ سے کہ وہ حد کر رہا ہے چاہے مکہ کا رہنے والا ہو چاہے کہاں کا رہنے والا ہو تم کسر سفر کی وجہ سے نہیں کس وجہ سے ہے؟ ہاتھ کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کے جو مکہ کے رہنے والے تھے انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے مینا بھی نمازیں قصر ادا کی احرام کی چپل میں صرف ٹکنے کھلے رکھنے چاہیے یا پاؤں کے سامنے والے حصے کی اوپر والی ہڈی بھی کھلی ہونی چاہیے کیا اس طرح کی چپل موزوں اور جائید ہے کس طرح کی ہے اس طرح کی بھائی نے فوٹو بھی دے دی ہے ہے ساتھ دیکھ دی نظر آ دی. سارے چلے بہر سوال تو سمجھ میں آ گیا نا بھائی کہتے ٹکنے ننگے ہونا ضروری ہیں یا اوپر کی ہڈی بھی ننگی رہنی چاہیے پاؤں کی پاکو ہند کے لوگ عام طور پہ ایسا جوتا پہنتے ہیں جس سے پاؤں کے اوپر کی ہڈی کیا رہے, او دلد او دلد رہے, رہے ننگی رہے ہاتھ کی بات کر رہا ہوں ہد میں اور میں اور ہاتھ کرنے والے عام طور پہ جو آتے ہیں ان کی عمر ستر اسی نبے سال ہوتی ہے ہوائی چپل پہن لیتے ہیں وزو کرنے جاتے ہیں تو دڑام سے زمین پہ گرتے ہیں کسی کی ہڈی ٹوٹی کسی کا خون نکلا تیسری یہ عام مسئلہ نہیں ہے مسئلہ خاص قسم کا ہے اس پہ توجہ دینا ضروری ہے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے امام احمد روایت کرتی ہیں نبی علیہ السلات و سے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی ہاتھ عمرے کی نیت کرے دو چادروں میں اور دو جوتوں میں اب جوتا کیسا ہو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ نبی علی فرمایا تھا کہ اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے پہن لے کیا پہن لے لیکن موزوں کو چکروں کے نیچے سے کاٹ لے موزے جرابوں کی طرح آپ کو پتا اوپر کچھ آ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے فرمایا اگر آپ جوتوں کی جگہ پہ موزے پہنتے ہیں ان کو ٹخنوں کے نیچے سے اس سے پتا چلا کہ جوتے جب پہنے تو ایسے جوتے پہنے مودے پہنے تو ایسے پہنے کہ آپ کے ننگے اور کاپ کا لفظ بولا آپ نے کا ٹخنوں کے نیچے سے شکاٹ لی اب کاپ کا لفظ میرے بھائی پاؤں کی دو ہڈیوں کے اوپر بولا جاتا ہے ہر پاؤں میں کاپ کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں ہر پاؤں میں کتنے ہوتے ہیں چار ہر پاؤں میں دو ہوتے ہیں اور می uh, دو میں کتنے ہو گئے تو یہ ہے میرے بھائی دکھنے اور یہ ہے کاپ کا لفظ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاؤں کے اوپر بھی ہڈی ننگی رہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں مل سکی پاؤں کے اوپر کی ہڈی کو اگر ڈھانک لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ٹکنے ننگے رہیں تو وہ لوگ جن کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے بن جوتا پہننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پہن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بس کیا ننگے رہیں آپ کے آپ دیکھیں گے عربی حضرات کون لوگ عربی لوگ جب آپ کو نظر آئیں گے نا حالت ہرام میں ان کا جوتا دیکھیے گا بڑے آرام دے جوتے پہنے ہوں گے انہوں نے بڑے سکون سے وہ بات کر رہے ہوں گے اور ویسے بھی حادم آرام دے جوتا پہننے کی ضرورت ہے پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے آپ کو چلنا پڑے گا کتنے کتنے کلومیٹر میٹر آپ کو چلنا پڑے گا اور عمر بھی آپ کی مان چلا سترہ اسی نوے سال ہے اس حالت میں آپ کو ہوائی چکل پہنا دیں تو پھر آپ اللہ ہی آفت ہے استعمال ہوتا ہے یہ لفن پہلی دفعہ سے آپ اردو میں سوال کریں پنجابی میں نہ کریں ٹھیک ہے تو بر کہتے دس دن اجا کو کنکنیاں مارنے اور قربانی کرنے کے بعد کروا کر آپ علیہ السلام نے توافی جارا سرو گرو ہونے سے پہلے ادا کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے میرے بھائی گزارش یہ ہے دس طریق کے جو اعمال ہیں کس طریقے اعمال دس, دس طریق, دس طریق کے اعمال دس طریق کے کام جو آپ نے کرنے ایک تو ان میں ترتیب کو برقرار رکھنا افضل ہے بہتر ہے سنت ہے میں واضح نہیں کہہ رہا کیا کہہ رہا ہوں بہتر کہہ رہا ہوں اور ترتیب کیا ہے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے لکڑیاں ماریں گے دوسرے نمبر پہ قربانی قربانی تیسرے نمبر پہ اللہ حلق بال منڈوائیں گے کٹوائیں گے چوتھے نمبر پہ طباف پانچ نمبر پہ صفا مروا کی صحیح کریں گے اور پھر آپ مینا میں آ جائیں گے رات مینا میں گزارنا ضروری ہے واجب ہے لازمی ہے بھائی کہتے ہیں کہ طواف زیارت آپ نے تو کر لیا تھا بہت جلدی آپ نے طواف زیارت اتنی جلدی کیا تھا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے زور کی نماز مینا میں آ کے دا, دا زور کی نماز کہاں تاکی تھی آپ کو تجب نہیں ہو رہا اس پہ جی مزلفا سے نکلے ہیں مزلفہ سے نکلنے کے قریب تھا جب وہاں سے نکلے ہیں مینا میں آئے ہیں کنکریاں ماری ہیں مینا میں خطبہ بھی دیا ہے بال منوائے ہیں اور سو اونٹ بھی ذبا کیے یا کروائے ہیں گوشت بھی کھایا ہے اس کے بعد مکہ میں آئے ہیں بھی کیا ہے اور پھر آپ اس کے بعد بنا بھی پہنچ گئے زور کی نماز چلوایا تم نے گا پڑی ہے زور کی نماز آپ نے میرا میں ادا کی ہے بھائی کہتے ہیں ہم کیا کریں گے میرے بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دس تاریخ کے اعمال میں ترتیب واجب نہیں ہے آپ یہ کام آگے پیچھے کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے پہلے کنکڑیاں مار لی اس کے بعد آپ تو وہاں پہ چلے گئے بعد میں بال بنڈوا لیے کوئی حرج نہیں ہے آپ نے پہلے کنکڑیاں مار لی پھر آپ نے بال بنڈوا لیے قربانی بعد میں کی کیا کوئی حرج نہیں ہے آپ نے پہلے کنکریاں مارنی بال منڈوا لیے طباف کیا قربانی بعد نے کیا کوئی حرض نہیں ہے آپ نے کنکڑیاں ماری بال منڈوا لیے کپڑے پہن لیے طباف کر لیا صفا مروا کی صحیح کر لی قربانی آپ کی طرف سے اگلے دن کی گئی ہے انشاءاللہ کوئی حرض نہیں ہے دس تاریخ کے اعمال میں ترتیب واجب بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں امام, مسلم, ابو دول وغیرہ رویت کرتے ہیں اور نبی علی السلاۃ اسلام سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کر سن میری ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے میں نے یہ کام پہلے کر لیا یہ بعد میں کر لیا ہے آپ کا ایک ہی جواب تھا افعال ولا حرج. فل حرج حج کو مکمل کرو جو رہ گیا اسے مکمل کرو اور جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دس تریق کے اعمال میں صحیح بات یہ ہے کہ ترتیب واجب ہے صحیح بات کیا کہ ترتیب واجب ہے نہیں ہے تو اب میرے بھائی اگر آپ طباف مغرب سے پہلے کر لیں بہت اچھی بات ہے کسی میں خیر ہے یہی افضل ہے یہی بہتر ہے اور اگر آپ دس تاریخ کو طواف نہیں کر سکے تو آپ یہ طواف گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں بارہ کو بھی کر سکتے ہیں تیرہ کو بھی کر سکتے ہیں اسی سوال کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پاکو ہند کی علماء کہتے ہیں کہ ترتیب اگر جان گج کے توڑی جائے تو پھر گناہ ہے اس کے متعلق کر اور حاجی صاحب جو میرے پاس بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سوال سے ملتا جلتا کہ سوال اور ہے میں حاجی صاحب کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں لیکن ایک بات بتا دوں کہ جب کبھی میں نے ملتے جلتے سوالوں کا موقع دیا تو پھر سوال بڑھتے ہی چلے گئے ایک اور بھائی ان کے بعد کہے کہ کسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی ہے ایک اور کہے گا اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی تو بہرحال بھائی کا سوال یہ ہے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء کے یہ کہتے ہیں کہ دس طریق کے اعمال میں ترتیب اگر جان بوجھ کے توڑیں گے تو واجب و... دم واجب ہوگا اور جان بوجھ کر نہیں توڑیں گے تو پھر دم واجب نہیں ہوگا میرے بھائی نبی علیہ السلاط اسلام سے صحابہ کے سوال کرتے رہے تو آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ترتیب جان بوجھ کر توڑی تھی کہ غلطی ہو گئی تھی آپ نے یہ تفتیش نہیں کی آپ نے یہ پڑتال نہیں کی اگر اس معاملے میں فرق ہوتا جان بوجھ کے ترتیب توڑنے نہ توڑنے کا تو آپ اس کی تفتیش ضرور کرتے لیکن آپ سب کو ایک ہی جواب دے رہے ہیں افعال کوئی مسئلہ تو صحیح بات یہ ہے مسئلے میں اختلاف موجود ہے لیکن میں بتا رہا ہوں وہ چیز وہ فتویٰ جو حدیث کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ دس تریف کے اعمال میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی ارد نہیں ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی حمد بیان کریں کہ اللہ نے دس تریف کے اعمال میں ترتیب آدم نہیں رکھی